بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہا نبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ كان علیما حکیما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 بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفى بالله وکیلا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه وَمَا جَعَلَ عَلَى أَزْوَاجِكُمْ لَائِي تُغَارُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ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 اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے ادوم تعلم اب اہم تخوان کم فدینی وم والی کم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا مومنوں مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست تھے اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواوضہ ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وأولو الأرحام بعضهم ببعض في كتاب اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا موہ تَفْعَلُوا تالو پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نو سے اور ابراہیم سے اور موسا سے, اور موسا سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا لیسأل عن صدقهم عذاباً تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے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 جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے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 المؤمنون اس موقف پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے الم سون اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا میں اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا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 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَا حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی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 اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار قد یعلم اللہ المعوّقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قلیلا اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم اشن علئی کم یو بو رو ن علئی کا من شو يَسِيرًا یہ <مترجم> اس لیے کہ وہ تم سے بخل کرتی ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو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 وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آجائیں تو تمنہ کریں کہ کاش وہ خانہ بدوشوں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا مسلمانوں تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہو وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 مینل منی جئی بہ وما بدلو تبدیلا مومنو میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی اپنی جان دے دی اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرہ بھی نہیں بدلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين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 پولوسی پول موری پو لری پاک اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور باز کو قید کر لیتے تھے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارث بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا ایوہا نبی قل لی ازواجک ان کنتن نتردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین سراحا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے تمہیں رخصت کر دوں وَإن فَانَتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آقبت کے گھر یعنی بحیث کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیک اکار ہیں ان کے لیے اللہ نے عجل عظیم تیار کر رکھا ہے نبی نتی نزا سی اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی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 اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یا نساء النبی لستنك احد من النساء اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَقْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لحظے میں بات نہیں کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روغ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لیں اور دستور کے مطابق بات کیا کروی بوتی کن تب جل جہلی وقل وطین اللہ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 ما خبره ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين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 وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا على المؤمنين حرج في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 سبلا اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو رہوی کم ویج نیم وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی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 وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین بان ان لهم من اللہ فضلا کبیرہ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُمَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُمْ ثُمَّ مطلقتمهم من قبل ان تمسسوهم فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمتعوهم وسرحوهم سراحا جميلا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 اَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي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 اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے مامو کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشر تک پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے لیکن یہ اجازت اے نبی خاص تمہیں کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں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 اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے لا يحل لکن نساء من بعد ولا ان تبدل بهم من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملکت یمینک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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 نولیم و تسلیم اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کروین جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا ارجلک مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ چیز ان کے لیے شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے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 اپانسول جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول کا حکم مانتے وہ پالو ر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 اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر جی ہے مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ فَقَالُوا إِنَّا حَمَلْنَا أَثْقَالَهُ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَشَهَادَةٌ بِذَلِكَ قَالُوا ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ